الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى رب الحمد كما ينبغي لجلال بدهك ولعظيم سلطانك يسبح ولاك الحمد من السماوات ومن الارض ومن ما شئت من شيء بعل اهل الثناء والمجد تحت ما قال العبد وكلنا لتعبد لا ما يعلم ما اعطيت ولا نُعْتِيَ لِمَا مَنَعْتَهُ وَلَا يَنْفَعْذَ الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَوْخِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّيَاتِ أَعْمَالِنَا من يهده الله فلا عبو إلا له ومن يذلل خلاها عبي له وأشهد أن الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم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 أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعباده وسلم وشغل أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار من يُتع الله ورسوله فقد رشد مهتدى ومن يعش الله ورسوله فقد ظل وغضى فلا يذر إلا نفسه ولن يذر الله شيئا لا إيمان لما الله ما نفله ولا دين لما الله أهدله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفضن شرح الله صدره للإسلام فهو على من ربه صغيل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ذلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية اقشع العلم هو ذلوب الذين يخشون ربهم فَمَن تَلَوَّنَ جُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ لَا ذِكْرَ لِلَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهِدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ اب میتھ مجھے ہی سواد روپ کیا تقو شخص اللہ نے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ اللہ کی طرف سے روشنی دور میں ہے وہ کچھ کی طرح ہو سکتا ہے کلو بھم کر جن کے دل اللہ کی یاد سے سخت ہیں رافل ہیں اور ان کے لیے ہلاکت ہے یہ لوگ کھلی گو رہی میں اللہ حدیث اللہ نے بہترین بات اتاری ہے کتاب متشاد کتاب ہے ایک دوسرے سے ملتی جلتی آتے ہیں بار بار دہرائی جاتی ہیں سرے مومن ہو جرود اللہ جو اپنے پروندیا سے ڈرتے ہیں ان کے رونگٹے سے سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں وہ خوف کھا جاتے ہیں سمتر کر کے جسمان ان کے, کے دل اللہ کی یاد کی طرف اور اللہ کی یاد کے لیے نرم ہو جاتے ہیں گالی کہاں یہ اللہ کی ہدایت ہے جسے اللہ چاہتا ہے آتا فرماتا ہے کما رہ جس شخص کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوتا کیا اس شخص سے بدتر بھی کوئی ہوگا جو دن برے عذاب سے اپنے چہرے کے ساتھ بچنے کی کوشش کرتا ہے مینا کم کم تک سے بھول لال میں سے کہا جائے گا تخلو جو تم نے کمائی کی تھی اس کا نتیجہ رب اسرحني صدري ويسترني أمري واحدد عقدة من لساني يفقه طولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أعوذ بك من همنات الشياطين وأعوذ بك رب عين يحضرون اللہ رب عزت کی حمد و صلاح تحمید و تمجید مدہ و ستائش اور ذرا بھی پریشانک مرا میں آ رہے ہی و سلام اور سلاد کے بعد گزشتہ خطمے میں بتایا جا رہا تھا کہ ایمان کا حل ایمان کا ستون ایمان کی اساس اور ایمان جانچنے کے لیے تین چیزیں بہت اہم ہیں ایک محبت اللہ رب العزت کی اور دوسرا اللہ رب العزت کا خوف اور تیسری اللہ رب العزت سے امید تو محبت جو ایمان کی جان ہے اور ایمان کا سمرا بھی ہے ایمان کی علامت اور پہچان بھی ہے اللہ سے جتنی محبت ہوگی اتنا ہی سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان ہے محبت بڑھتی جاتی ہے ایمان برتا جاتا ہے محبت کامل ہو جائے تو ایمان بھی کامل ہو جاتا ہے معذ کر رہا تھا کہ محبت کو جانچنے کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ بندے کو ذکر اللہ سے کس طرح طرف ہے جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنا ہی اپنے محبوب کا ذکر زیادہ ہوگا اللہ کی یاد اس بات کی علامت ہے کہ بندہ اللہ سے سچی محبت کرتا ہے ہم وقت اللہ رب العزب کو یاد رکھنے کی عادت یہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہے اور اللہ رب العزب کا حکم ہے اس کی وضاحت کرنے کو اسی میں رہ جائے جس عبادت کو دیکھو گے اس کا مقصد ذکرے نہ ہے روزے کس لیے اللہ کو یاد کرنے کے لیے نماز کس لیے اللہ رب عزت کی یاد کے لیے حج کس لیے اللہ کی یاد کے لیے قرآن کریم میں سب کے ذرائع ہے ہر عبادت اس لیے رکھی گئی کہ بندہ ادارے رب عزت کو یاد کرے اور اس کو یاد کرنے کے مختلف طریقے اور عبادت کے مختلف طریقے یعنی کہ ہر طریقے سے اللہ رب عزت کو یاد رکھا جائے اللہ کے ساتھ بندے کے تعلقات کی جتنی جدیں ہیں جتنے راویے ہیں ہر راویے سے اللہ کے ساتھ ویسے تعلقات ہونے چاہیے اور اسی طریقے سے ہر زاویے سے اللہ رب الزم کو یاد رکھا جائے خوشیوں میں بھی یاد رہے زمین میں بھی یاد رہے آرام میں تندرستی میں بھی یاد رہے بیماری میں بھی یاد رہے گھر میں بھی یاد رہے باہر میں یاد رہے مجرس میں ہو وہ بھی اللہ یاد رہے اکیلے ہوئے تو اللہ یاد رہے اور اس کے بعد یہ ذکر یہاں پہنچ جائے کہ راجن یاد کی باتیں جس میں ملازاد کہتے ہیں یہ بھی باتیں تنہائی کی باتیں وہ بھی اللہ رب الفت کے ساتھ ہونی چاہیے یعنی کہ وہ باتیں میرا انسان سنتا ہے کیا میں بات کر اپنے کسی غیر تعلقات کے ساتھ کی جا سکتی ہے رنگ کرنے کے لیے کسی گاہ بھی ہار کرنے کے لیے ایک ملاجادی خوش اللہ روز کے ساتھ ہونی چاہیے چلتے سے بات یہاں سہن رہی چاہیے اور تازہ اللہی میں لذت محسوس ہونی چاہیے تازہ اللہی میں لذت محسوس ہونے کا مطلب یہ ہے جنا روپئے کے ساتھ بندے کی محبت بہت بنی چاہیے اور اللہ حکمر بھائی مین کی یاد کے بغیر کے وقت گزرے اس وقت پر اس وقت کے دائیں ہونے پر دائیں ہونے پر اتنا افسوس ہو جتنا دنیا کی کسی نوک کے دائیں ہونے پر سوچ لو بندے کے وہ آپ جو سکے ال کے بنا کر لگ گئے یوں سمجھ نہیں آتی تو یوں کہہ لے اگر کسی کی کوئی نماز رہ گئی ہے یا نماز مقدس سے رہ گئی ہے یا نماز اپنے مناسب طریقے کے ساتھ پڑھنے کی بجائے ذرا نفرت سے پڑھی گئی ہے تو انسان کو اتنا سوچ ہو سو اتنا دا لاکھے روپے کے ہدایت ہونے پر نہیں ملتا اور انسان کو اپنے لیے اپنی پسند کی بجائے اللہ نے اپنی عزت کی پسند اچھی لگے ایک چیز بندہ اپنے لیے پسند کرتا ہے ایک اللہ نے اپنی عزت بندے کے لیے پسند کرتا ہے اللہ کی پسند کی ہوئی چیز کو بندہ اپنی پسند کی ہوئی چیز کو سردی دینے لگے تو محبت مکمل ہوتی ہے انسان اپنے لیے بڑا کچھ پسند کرتا ہے لیکن اللہ بندے کے لیے تیو پسند کرتا ہے اللہ بندے کے لیے دین پسند کرتا ہے سندھا اپنے لیے بازار پسند کرتا ہے اللہ بندے کے لیے بس پسند کرتا ہے بندہ اپنے لیے دنیا پسند کرتا, کرتا ہے اللہ بندے کے لیے آسن پسند کرتا ہے بندہ اللہ رب کی پسند کی ہوئی چیز کو اپنی پسند کی ہوئی چیز کو سبزی دی دینے لگے تو سنجے کب اللہ رپورٹ ہو گئی رنگی بات کہ بندے کو اللہ رب العزت کی ملاقات سے صرف پیدا ہو جائے یہ جی چاہے بندے کا اللہ رب العزت سے ملنے کو یہ بات دنوں دماغ میں رق بس جائے تو سلجے کہ بندے کا ایمان بہت اونچا نکل گیا ہے برغ متو ہو گیا ہے اسی لیے عزت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے قلوب بنور دن اللہ نبل سے ہمارے دلوں کو مدین کر دے میں اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھے ملنے کا شوق لگ جائے مجھے تجھے ملنے کا تری جیت تیرے جیت کا تیرے برار کا تریجات کا, تری کا شوق پیدا ہو جائے دل کے اندر ہی رائے دررام ہو درطن والا حکمت دل راتن. کسی تکلیف کے بغیر کسی مشکل کے بغیر کسی مشقت کے بغیر اللہ رب العزت کی ملاقات کا شوق بندے کو ہو جائے تو بندہ مقصد سے باہر نہیں رہ سکتا بندہ طور طور سے آئے گا مقصد کو اس لیے کہ مقصد میں اللہ رب العزت کے ساتھ سجدے کیے جاتے ہیں یہ شامل کے دن ہونے والی ملاقات ہے اس کا پیش کرنا ہے جو یہاں ملاقات کرتا ہے وہاں ملاقات کروں تو یہاں ملاقات نہیں کرتا تو وہ بھی ملاقات کرے گا حکم دیا جائے گا صحیح میں بڑھ جاؤ جو دنیا میں سجدہ کرتے رہے وہ آرام سے سجدہ کر لیں گے جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے رہے اس ان کی پشتے تختہ کی طرح ہو جائے گی وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے جو وہاں سجدہ نہیں کر پائے گا وہ اللہ کی ملاقات سے محروم رہ جائے گا کیا کے مطلب کیول میری نیمتے ہیں جن شیت سے بھری ہوئی ہے جن شو سے, سے بھری ہوئی ہے ایسی ایسی نام سے لا تعدہ لا دنا یا نیمتے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اللہ رب العزت نے اپنے محن بندوں کے لیے کسی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں لیکن سب سے عدیم شامی میں سب سے بڑا امام کے مطلب سب سے بڑی خوشی کی بات کیا ہے وہ اللہ رب الزت کی ملاقات اور اللہ کی زیارت اللہ کی ملاقات اور اس کی اجازت ہے جنت کی نعمتیں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے اللہ رب اللہ آپ دکھائیں گے تو ساری دنیا کی تھکاوٹیں دور ہو جائیں گی ساری کام پہ हो ہو جائے گی بندہ سمجھے گا کہ زندگی بڑھ گئی ہے رابطے کام آ گئی پہلے جنم کے لیے سب سے بڑی نعمت اللہ رب الت کی ملاقات ہے اور اہل تہلم کے لیے سب سے بہترین اور سب سے سہترین آزاد اللہ رب الت ملاقات سے موں گی صلاح <سلام> جو کمائی کر رہے جو دائیاں کروا رہے ہیں للّہ کی نا فربانی کر رہے ہیں فربانی کی میں سے دل پر کیڑی ہوئی کی ہے کی کی اور یہ جاتری جاتری یہاں جاتی جاتی محبوب اللہ ربرزت کی ملاقات میں رکھا جائے گا اللہ نے اپنی سرحد میں رکھا اپنی زیادہ تر اپنی ملاقات میں سی فرمائے دلیل اور رسو کے لیے ہم جائے تو بندہ وہ اس لیے پیجا کرتا ہے اس لیے رسم کرتا ہے اس لیے قیام کرتا ہے اس لیے پوری زندگی سچتا ہے تو مولا کی ملاقات ہو جائے تو اگر وہ نفرت ہے ایمان کی سنجی اس کے پاس ہے ایمان کا سرمایہ اس کے پاس ہے تو اس کو تو یقین ہے تو میرے اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے درمیان صرف موت کا پردہ ہے وہ دن پر رہ جائے گا تو وہ نہ تو ان کی ضرورت ہوگی اللہ کی ملاقات نصیب ہوگی ایسا آدمی جو ایمان کے اس مقام پر ہے جو ایمان کی اس پوجے لیے ہوئے ہیں جو ایمان کا یہ سرمایہ لیے ہوئے ہیں وہ موت سے گراس کرے گا کہ موت کی طرف لپکے گا وہ تو چاہے گا کہ جلدی سننے سے جان چوٹ جائے دنیا کے جمبیلوں سے جلدی جان چھوٹ جائے مولا کریم سے جلدی ملاقات ہو جائے کی اللہ تعالیٰ اللہ کیرین سے جلدی مل جائے اس لیے سرمایہ مزور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جو اللہ کی ملاقات پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات پسند کرتا ہے جو اللہ کی ملاقات سے اکراہ کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے سے راہ کرتا ہے اس طرف ہے وہ انسان جس سے اللہ ربلی گرنا پسند کروائے اور کتنا پر نصیب ہے انسان جس اللہ ر بولے گا پسند کرو تو یہ ایمان کی احساس ایمان کی علامت ایمان کا سمرہ محبت حبت ہے اس سے سانچنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ جائزہ لے بندہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے کہ اللہ سے ڈالتا ہے دیکھتے ہو صبح سب سب سب لوگ کراچیوں کے اندر گرانڈوں کے اندر باہر ہوتے سانسانہ ہے کہ موت سے بھاگے ہوئے مر رہے ہیں برمش میں ٹھیک ہے بیماری آ جائے گی بیماری آئے تو مر جائیں گے لگاؤ بہت موت سے بچے لیکن بچہ کوئی نہیں لگا تو بچے گا یہ موت سے بھاگنے والے ہیں اور ایک وہ او ہے جو نریندر مودی کو چھوڑتے ہیں نیچی نیند چھوڑتے ہیں کاروبار چھوڑ کے کان لگاتے ہیں مچھر کی طرف یہ موت کی طرف بھاگ رہے ہیں وہ موت سے بھاگ رہے ہیں دس منٹا لگی ہوئی ہے اللہ کے پاس جائے اللہ کے پاس جائے اللہ کی ملاقات ہے اللہ کو راج کر لے اللہ کی ملاقات کا احتام کر لے اور وہ وہ ہے جو لوگ سے بھاگ رہے ہیں وہاں گرو کے اندر کے رو کر رہا ہوتا ہے تو ایسی ایسی ایسے بھی حرکتیں کر رہا ہے جو دیش کے بندے کو شرم آتی ہے تو ان سے کہ بھاگتے ہیں کتنا مزہ نصمان کرنے کے لیے پانچ منٹ کیا دو منٹ تین منٹ اللہ کے دربار میں کھڑا ہونے سے بھاگتا ہے اللہ جب گسے آئے اللہ جب اپنی آئی سے آئے تو دن دن کے के लिए لینے کے لیے ہاتھے گا پھیلا لینے کے لیے چینی دو پھیلے لینے کے لیے اللہ تعالیٰ میں کھڑا کر دیں گھنٹہ دو دو گھنٹے کھڑا ہونا پڑے آرام سے ہو جاتے ہیں کتنا دیر جہاں کھڑا ہونے سے اتنا ملتا ہے اتنا ملتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا وہاں کھڑا ہونے سے انسان بھاگتا ہے اور جہاں کھڑا ہونا صرف آزاد ہے وہاں کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے یہی ہر کتیں جو اللہ راضی کرنے کے لیے ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا چاہتے کتنی بھی نقصان رزش ہے اگر کسی کو مدد کی ضرورت رسی سے کون سی ہوگی روزی سے میں کون سی ہوگی صبح کے سہانے مسود کی طرف آنا کتنی بہترین واقع ہے دیکھ یہ تو اسی کو رسید ہے ملاقات کا شوق ہے اس کے سوا کوئی شخص یہ کام نہیں کر سکتا دیکھ رہا تھا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ سرمایا ان سب من بھی نہ رسول اللہ لمبیا نے سال سرمایا جب نور ایمان دل کے اندر داخل ہو جاتا ہے جب نور ایمان دوست دوست کے اندر ہٹ بس جاتا ہے جب ایمان کی روشنی درد راغ کے اندر داخل ہو جاتی ہے اس دل جو پہلے ستڑا ہوا تھا بندہ ہوا تھا کھلا ہوا نہیں تھا وہ دل کھل جاتا ہے وہ دل کھل جاتا ہے جب اماموں کے اندر ہوئے ہوتے ہیں بتایا ہے اللہ دل ومن يريد لله أن يهديه يسرح قدره من الإسلام ومن يريد أن يظن له يدعى صدقه زي قد حرجا تنما يصعد في السماء كذلك يدعى الله وإنسا على الذين لا يؤمنون شلو؟ دعا تدوره؟ نمجو الله تعلمه دعا تدوره هو أن تزل عنه ایسے ہیں ایسے اتنے سنگھ رہے ہیں تو برا کے بغیر آسمان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے براجری کے آسمان بچانے کی کوشش کر رہا ہوں چنگی متلیف نہیں ہوتا ہے ایسے ہی وہ لوگ جو امام کی دولت میں محروم ہے ان کے سینے है ہی تین تکلیف کے اندر ہے جتنی تکلیف کے اندر وہ انسان ہوتا ہے کہ بلاشری کے آسمان بچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور جہاں تک لوگ ان لوگوں کا تعلق ہے جن کا سینا اللہ تعالیٰ سب وائنا گھوم رہی لگ کو بالکل کی طرف سے نور نصیب ہو جاتا ہے روشنی ہی روشنی ہوتی ہے ایسا دن مل جاتا ہے جس دن کے اندر نہیں آتی دن ہی رہتا ہے نل محجت میں دنیا سے جا رہا ہوں تمہیں روشنی دین دے کے جا رہا ہوں ایسی روشنی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں ایسا دین دے کے جا رہا ہوں کہ دن میں رات کبھی نہیں آتی دن ہی دل رہتا ہے اندھیرا کبھی نہیں آتا روشنی ہی ہوتی ہے روشنی ہوتی ہے اندھیرا کبھی نہیں ہوتا لا اللہ علیکار کی اپنے آپ کو حالات اور برباد کرنے کی اس کا تو کوئی اعلان نہیں ہے ضرورت روشنی ہے کہ کسی آدمی کو راستہ بھولنے کا خطرہ نہیں ہوتا کسی آدمی کو راستہ بھولنے کا خطرہ نہیں ہوتا لو روزانہ امام المبیا نے فرمایا جب مور مور مورے پھر اعتماد میں داخل ہو جائے تو دیرو چینے کھل جاتے دینا چینے کھل جائے تو بندوں کو کام آسان ہو جاتا ہے جس سے پتہ پتا نہ ہو میں کس لیے کام کر رہا ہوں کتنے چنگی سے کام کر رہا ہوں جس کو پتہ ہو کہ میں نے زمین کھود رہا ہوں جس کو پتا ہو میں زمین کھود رہا ہوں تو چینے رہے ہیں میری باوی تھک رہے ہیں کمر درد کر رہی ہے لیکن اس کو پتا ہے کافی زمین چھوڑ کے نیچے جاؤں گا تو وہاں سے سونا نکلے گا اس کو تھکاوٹ نہیں محسوس ہوتی جس کو ویسے ہی کیا بھی جائے شناخ کے طور پر گیندی بڑھو زمین کھودو کیوں کھود رہا وہ پتہ نہیں ہے اس طرح زمین میں کون ہوگا بے مقصد زندگی گزارنے والا انسان ہوتا ہے با مقصد زندگی گزارنے والا انسان چاہے بے عمار انسان روشنی پر خوشیہ خوشیہ ہے خوشیاں میں خوشیاں ہیں نماز پڑھتا ہے تو خوشی ہوتی ہے چکا دیتا ہے تو خوشی ہوتی ہے روزہ رکھتا ہے تو خوشی ہوتی ہے نہ صرف لگا کے نہکر لگا کے آتا ہے تو خوشیوں سے پھول جاتا ہے ہے پھر جاؤں ایسا کیوں ہے اللہ نے پسینے کو ایمان کے لیے کھول دیا جس پسیمہ ایمان کے لیے کھول جائے اس کو دین یاد میں کاموں میں لدت آنے لگ جاتی ہے کتنی لبت کسی شامل ہو جاتی ہے جتنی لذت کتا چلا ہی جاتی اللہ کے رسول صحابت رام نار کی اللہ کے رسول کوئی نشانی تو یہ شانی جس سے پتا جاتا ہے کہ ایمان ایمانچل کے اندر داخل ہو گیا ہے کیسے پتا چلتا ہے کہ میرے جل میں نورے ایمان اور داخل ہو گیا ہے کیسے پتا چلے امام الانبیاء نے فرمایا تین نشانیاں ہیں ہر شخص بڑی آسانیوں کے ساتھ اپنا جائزہ لے سکتا ہے ہر کے پاس تھرمندی پھر موجود ہے لگا لے دیکھ لے جانچ لے نور ایمان اندر ہے کے باہر ایمان ایمانچل کے اندر داخل ہوا ہے کہ نفاق ہے امام علم دیا نے فرمایا العلابت ویلا دھار سرور غلط تجاپی الدار غرور غلط موس قبل رضور ہی یہ نشانیاں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ نور امام دلچر داخل ہو گیا ہے پہلی نشانی العلابت ویلا دھار سرور خوشیوں کے گھر کی طرف بندے کا جی خوشیوں کے گھر کی طرف دوڑنے لگ جائے خوشیوں کا گھر کون سا ہے جنت کا گھر آسر کا گھر خوشیوں کا گھر کر دیا امام ملبیا نے جبھی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشیوں کا گھر کروار دیا بندے کا دیتا ہے کہ مصیبت والی دنیا سے دوڑ کر جنگل میں بالکل ویسے ہی جاتے ہیں اہل ایمان گھروں سے نکل کر مسلم کی طرف دوڑتے ہیں ویسے ہی اہل ایمان دنیا سے دوڑ کر آف کی طرف جانا چاہتے ہیں جب جھیل سالے لگ جائے جب یہ سر لگ جائے تبھی سمادہ ہو جائے اللہ نے ملاقات کے لیے جنگل میں داخلے کے لیے تو بندہ سمجھے کہ نور عمران اندر فون کیا ہے ہر تک آخر سے بندہ بھاگتا ہے اس وقت تک رفاق ہے وہ سجا تھی انگار ایک دارو سرور ہے ایک دارو سرور ہے خوشیوں کا گھر ہے ایک دھوکے کا گھر ہے ایک دھوکے کا گھر ہے ایک دھوکے کا گھر اللہ کے خون نے سننے کو کہا دھوکے کا گھر دنیا کو کہا یا یوح نہ سنا کر رکھا کری یا یوح الانسان نہ کر رکھا برف لکھن کری اللہ جی خلا کا پرارنا میرے بھائیو، فور دکھ رہے قرآن بنا کرو قرآن سنے کرو قرآن سے سینے وقت ہوتے ہیں قرآن سے دماغ میں ہوتے ہیں قرآن سا انسان انسان بنتا ہے قرآن سے انسان کو بولنا آتا ہے سننا آتا ہے انسانیت آتی ہے کیا یہ سنب اللہ حیا بڑا حیات دنیا بڑا لوگوں لوگوز اللہ حافظ اللہ نے جو موت کا آخرت کا وعدہ کیا ہوا وہ سچا وعدہ ہے سنا تب خیات دنیا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں اور چلا نہیں کرتے سنا گول دل ہے ایک دھوکے بادی دنیا کے اندر ہے جو انسانوں کو دھوکے میں مبتلا کرنے چاہتا ہے انسان کا تن یہاں جگانا چاہتا ہے ایک اندازہ کرندہ خوشتا ہے انسان کو آخرت کی طرف لے جانا چاہتا ہے اس کی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سرمان صحیح بخاری میں ہے مجھ مل اپنا مل بس سہالت آخر ہے تو مخت لوگوں لوگوں جو مسافر ہیں دنیا بھی چل رہی ہے دنیا نے بھی سفر کا آغاز کر دیا ہے اور آخرت میں بھی سفر کا آغاز کر دیا ہے دنیا نے جانے کے لیے سفر شروع کر دیا ہے آخرت میں آنے کے لیے سفر شروع کر دیا دنیا نے جانے کے لیے سفر شروع کر دیا ہے آفر آنے کے لیے سفر شروع کر دیا ہے کون ابن حلا تو کورونا بنا کے نہیں ہے دنیا کے بیٹے نہ بننا آفس کے بیٹے بننا دنیا کے بیٹے نہ بننا آفس کے بیٹے بننا سرگرمیوں میں امن امال حساب بغد حساب او لوگوں آج عمل ہے حساب نہیں ہے کل حساب ہوگا عمل نہیں ہوگا الانبیاء نے فرمایا جب انسان کا دل خوشیوں کے گھر کی طرف گھائل ہو جائے دوتے کے گھر سے اداس ہو جائے چیز چل جائے تو بندہ سنجے کا ایمان دل کے اندر گھس گیا ہے دل کے اندر رکھ بچ گیا ہے اور تیسری انسانی امام الانبیاء نے کیا اور رشتے داروں سے کملا میں ڈھونڈ لے موت آنے سے پہلے موت کی تیاری موت آنے سے پہلے موت کی نشانیاں ظاہر ہونے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کا آغاز اس بات کی علامت ہے کہ بندے کے دل کے اندر لوگ ایمان داخل ہو گیا اپنی ایمان ایمانداری میں جا جانے جا ان تین نشانیوں میں سے تین نشانیاں ہمارے پاس ہیں کتنی نہیں ہے ساری ہے تو ایمان سکتا ایمان جب کے اندر داخل ساری نہیں ہے تو لفا خود ہے تو سے پھر سے سکتی ایمان کوئی بھی نہیں ہے تو پھر نفا کی نفاس اللہ سے بولے سمجھنے کی کوشش ہوتا پھر میں آخری نشانی ہے جسے اندازہ ہوتا ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کی کتنی محبت ہے وہ دین کے لیے اسلام کے لیے اللہ کے دین کی حدوں کے لیے شہید اسلام کے لیے مسجدوں کے لیے قرآن کے لیے نبیوں کے لیے نبیوں کی محمت کے لیے اللہ کے عزت کے شہید کے لیے بندے کی غالبت ہے بندے کی غالت جس طرح بندے کے اندر دین کے لیے غالبت زیادہ ہوگی اتنی ہی بندے کی اللہ سے محبت زیادہ ہوگی بالکل ایسے ہی جیسے دنیا میں انسان کی فون حرت کرتا ہے اس کے لیے حیرت نہیں کرتا ہے کوئی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اس کی ماں کی طرف میری آگ سے دیکھے کوئی انسان برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بیوی اور کی بیٹی اور بہن کی طرف سے میلی آنکھ سے دیکھے کوئی دیکھے گا تو انسان کا خون خون اٹھے گا برا شوق برا من خواب میں لائے گا اس حملہ کر دے گا لیکن کوئی انسان کی حضول لا توڑی جا رہی ہے حمایتیں چھوڑی جا رہی ہے. رہی ہیں اپنی آبادیں کے لیے لیکن مندر میں جگہ کیا में گھر میں داخل ہوئے حضرت رضوا گھر میں داخل ہوئے اور لے کے رو رہے تھے اہلیہ نے پوچھا کہ کیوں رہے وہ میرے سے تاج ہو کے رہے ہو اس لیے رو رہا ہوں مقصد سے آیا ہوں مقصد سے آیا ہوں وہ نماز پڑھ رہے تھے لیکن اس طرح کی نماز نہیں پڑھ رہے تھے جس طرح کی نماز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ نماز اس میں پڑھی جاتی تھی اس لیے رہا ہوں یہ جی ہمارے سامنے کوئی نماز خراب سے نہ پڑے ہماری اور پڑے ہمارے عظیم وقار کی جہمن کی طرف جا رہے ہو ہم لوگ غیر نہیں ہے سارا دن لگ جائے کوئی کروا نہیں ہے نسلوں کی تو رہ جائے کوئی کروا نہیں ہے قرآن کی تو رہ جائے کروا نہیں ہے اس کے باوجود ہمارا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اس سے بد کریے محبت کیا ہوگی اللہ قبل حاطم سنونے کی توسیع فرمائے اور کرنے کی فرمائے ہمارے ضرورت ہے دیکھے تو قصور اور محلات ہمارے بات روموں کو دیکھے تو پتا چلتا ہے کہ ایک ایک مقام پہ پیسے کھپے ہوئے ہیں اور مسئلے ہیں سال آٹھ سال دھو جاتے ہیں لیکن کہ آج پھیلے میں کچھ دے لو کچھ وانی لے لے تیار نہیں ہوتا یہ کون سا دینا کون سی اللہ الگ محبت کون سی اللہ الگ محبت اس کے لیے لوگوں اسے کمرے لے, لے کے بھی دکھاتے ہیں پتا بھی ہے کہ یہیں برباد ہو جائے گا نئے ہو جائے گا ایک ایک فائی کا کیا نکلے حساب دینا پڑے گا اور اس کو پتا ہے کہ ایک ایک فائی کا حساب لینا ہے جس کا لینا ہے وہاں دینے سے تیار نہیں ہے جس کا حساب دینا پڑے گا وہاں برباد کر رہے ہیں کون سا جین ہے کون سی محبت ہے اللہ کے بعد باتیں ہوتے ہیں باتیں ہوتے ہیں گوے ہی گوے عامت جس سے پتا چلتا ہے کہ انسان کو اللہ سے محمد ہے غیرت ہے دین کے لیے غیرت ہے حضی اللہ کے لیے غارت ہے چار اسلام کے لیے غیرت ہے اللہ آپ کے دین کی نشانیوں کے لیے غارت ہے تو بلنا سمجھے کہ ایمان سستا ہے اگر غلط نہیں ہے تو ایمان سستا نہیں تو حدیث میں آپ کو پہلے سنا چکا ہو وقت نہیں ہے ذرا سمن کو نصیح علامت ہے ایمان اللہ کو رسول ہوا مارا ہوا یہاں تین جب چند سسلطے ہیں جب چین اس کا ایمان کی لذت محسوس ہونے لگ جاتی ہے پتا چل جاتا ہے کہ ایمان کی تو مشی کیزت آئے اور کتنی تاریخ ہے سب سے پہلے شہ اللہ رسول کے ساتھ غیر مسل کر ساری کائنات سے بڑھ کر محمد اور دوسری علامت آئیے <سؤال> حد لا حدود اللہ اللہ کسی سے پیار کرے تو صرف اللہ کے راضی کرنے کے لیے دنیا کا سرخو کتنا آسان کام میں سنگار اور کسی سے ہے جب اللہ تعالیٰ ایمان نے ایمان نصیل کر دیا دین نصیل کر دیا کلمہ نصیل کر دیا پھر انسان یہ تو برداشت کر کے آگ میں پھینک دیا جائے لیکن کرمر چھوڑنا اسلام چھوڑنا دین چھوڑنا قبول اس سے جاتے اس سے جا کے بندے کو ایمان کی لذت محسوس ہونے لگتی ہے الہی کی لذت محسوس ہونے لگتی ہے یہ ایک بات ہے ایک علامت ہے ایک سمرہ ہے ایمان کا محبت اس کی بات ہو اور دوسری علامت اور دوسرا سمرہ ایمان کا اللہ رب ال کا خوف راس رسمت مساف اللہ ہر سے بڑی حکت ہر ہوش مندی سے بڑی ہوش مندی اللہ رب عذت کا حوصلہ جس تو اللہ کا خوف حسین ہو گیا کامیاب ہو کام, و کام اسی لیے فرمایا علماء کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ آنے سے ڈرتا نہیں ہے وہ ہر مل کسی کام کرے ہوا اللہ کامن اللہ عبد الرحمت کیا سچتے سبھی دنیا میں کوئی ہوگا جو اللہ نب الزد کے دربار میں کبھی قیام کیے ہوئے ہیں ساری ساری رات اللہ کے دربار میں قیام کیے ہوئے ہیں ساجد اللہ کا کبھی سیام میں ہے کبھی سجنے میں ہے اللہ خیرو رحمت ربی احمد کے عذاب سے رہا ہے اور اللہ کی رحمت کی امید لگائے ہوئے ہیں بتا دیجئے دیجیے ہمیں لا یعلمون اللہ عالم کیا ہمیں برابر ہو سکتے ہیں عالم کون ہے یہ اللہ رب العزت کے گھر سے اللہ کی امیدیں اللہ سے امید لگا کے اللہ رب العزت کے سرگر میں رو کرتا ہے کیسے کرتا ہے اور کیا کرتا ہے یہ علم کی جان ہے اللہ رب العزت کا خوف اللہ رب العزت عزت کا درد یہاں تو تازاری اور حقل بندی کی میراج ہے اور ایمان کی جان ہے ایران کی علامت ہے ایمان کا سمرا ہے ایمان کا حکم ہے اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے کیا ہوتا ہے خوف کیا ہوتا ہے خو پ پتہ چل جائے کہ وہ سام آ رہا ہے میری طرف شام آ رہا ہے میری طرف آ رہا ہے نہیں درخواؤ تو ڈر نہیں لگے گا دیکھ نہیں آتے کر دو دسنے کا انتظار نہیں کرتا کوئی دیکھ کے ڈرنے شروع کر دیتا ہے اللہ لا ولا کرنا شروع کر دیتا ہے اگر ڈر نہ آئے علم نہ ہو تو ڈر نہیں ہوتا علم ہو جائے تو گھر آ جاتا ہے پتا چل جائے کہ ہونے والا ہوں پتا چل جائے دو ہفتے بعد بات کرنے والی ہے تو بندہ کار پہ شروع کر دیتا ہے تو کچھ صحیح ہوتا ہے اور لاحق بندو دنیا کی سب سے دنیا کی سب سے عظیم انسان دستاویز دنیا کی سب سے زیادہ یقین والی کتاب پرانے حکیم کے اندر اللہ رب العزت کے اپنے نبرمان بندوں کے لیے عذابوں کی داستانیں لکھی ہوئی ہے پرانے کریم کو یقین نہیں آتا ان یقین آ جائے ان یقین آ جائے تو بندہ اس کو بھی زیادہ تر جتنا شام کو دیکھتے کردتا ہے اور شیر کو دیکھ کے قرضتا ہے کہ کو بھی زیادہ تر شروع ہو جائے اس لیے کہ اس کا ادھران یقینی نہیں ہے کیا مکانی جہنم کا اہداد یقینی ہے اور کتنا خوفناک ہے کتنا خوفناک موت کے فرشتے آتے ہیں نفسمانوں کے بعد مزداروں کے بعد کی آتے ہیں میرا قصہ ہے اس میں ہم خوف کی بات کر رہے ہیں نفل مانوں کے بعد موت کے فرشتے آتے ہیں تو جوتے لے کے کوڑے لے کے آتے ہیں تو آگے سے دھوپ کو مار رہا ہے تو پیچھے سے تیس پکوڑے برتا رہا ہے اس طرح تراسلمانوں کی بہت آتی ہے اس طرح طرح سے بہت آتی ہے اس سے بات کے پلے اللہ رمض کے گھروں کے اندر سلا کی مسلموں کے اندر فلاح لے لیتے ہیں وہ آزاد سے بھج جاتے ہیں سنہ کے دین میں فلاح لے لیتے ہیں وہ آزاد سے بھج جاتے ہیں سنا کی رامت جی فلح لے لیتے ہیں وہ اللہ کے آزاد سے بھج جاتے ہیں لیتے ہیں وہ سے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو آرام میں حرام کے اندر رکھتے ہیں موجوں میں رہتے ہیں نبی کی زندگی پر کرتے ہیں جو جرائم کی زندگی ہے تو ان کی موت آتی ہے تو سر آتی ہے کوڑے لے کے آتے ہیں فرشتے تو جو منہ پہ کوڑا مار رہا ہے کوئی پیش میں کوڑا مار رہا ہے. اور پھر اس کیا ہونے والا ہے اس کے بعد کیا ہونے والا ہے روکڑے کھائے ہوتے ہیں اللہ بازار میں یقین آزاد قریب قدر سی مسل کہنے والے نے کہا کیا بندہ خدا تری آنکھ رات کو کیسے ہو جاتی ہے یقین نہیں ہوتا کہ میں جرم کے گئی کو سکتے آنکھ لگی نہیں ہے بندے کے ار بدلنا چاہیے یہی تو قرآن نے کہا ہے خوفا جو ہےکل ساری آپ کرتے بدلتے رہتے ہیں یعنی رہی آتی فکر لگی ہوئی ہے اس میں تو صبح کا سوہارا بچتا ہے ہمارے بول جیسے اپنے بزرگوں کی فیس فیس کر کے معافی مانگ لے لمل نہیں لینا یس رات کو سوتے تھوڑا ہمارے اللہ میں اپنے گروہوں کی معافی مانگتے ہیں کسی ہی ہمارے حق و مشروم لگتے ایسے بھی لڑتی ہیں جن کو جو جگہوں میں ہوتا ہے نکال نکال کے فکیلوں میں, میں لٹاتے رہتے ہیں یہ ہمارے مریضوں کے خوف کو نہیں کرے جس کو اللہ سماج مولیٹ کا خوف لگ جائے وہ کامیاب کامران ہے وہ عقل مند ہے وہ دانا ہے لیکن خوف اکیلا کسی کام پہ نہیں ہے کام کو دیکھا ہے تو وہی بیٹھے پیتے رہو چلاتے رہو یہ عکل مندی نہیں ہے بتاؤ کی تبدیل کرو گے تو بات کریں اللہ کی خوف اللہ کی خشیت اللہ رب العزت الف کا ڈر کافی نہیں ہے اس ڈر سے انسان جہنم سے بچاؤ کی تصدیقیں کرے سوچتے کیسے اللہ کے کی جہنت سے بچنا ہے کیسے آزاد غلط سے بچنا ہے کیسے جہنم کے کی عذاب سے بچنا ہے کیسے اللہ کے کی اس کے غلط سے بچنا ہے وہ فکر کرے گا وہ بچ جائے گا اللہ رب العزت سمجھ لے اور عمل کرنے کی عطا فرمائے تاکہ سوچ سہی سبحا اور فیمس علیہ